روحن اللہ ہو سند لمن کلو سور اخلاص اس سپارے کے سورتوں میں سے جام ترین صورت ہے یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس مبارکہ میں ایک چار آیا پندرہ کلمات اور سینتالیس حروف ہیں ترمیزی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت مبارکہ کے پڑھنے کے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے جنہیں ترمیری شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے ایک مرتبہ پڑھنے کو تہائی قرآن مجید کے برابر ثواب کا حامل قرار دیا گیا ہے یعنی تین مرتبہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو اسے پوری قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالی نے وحی نادل فرمائے اور اس وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اپنے بندوں کے نام کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں اکیلا ہوں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا میں نے ہی اس سارے کائنات کی تخلیق کی ہے اور یہ جو کچھ اس کائنات میں ہے میں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوں اور اس کائنات کے مخلوقات میں جو انسان ہے میں ان کی بندگی سے بھی بے نیاز ہوں انسانوں کی بندگی میری ضرورت نہیں ہے بلکہ ان بندوں کی بندگی اس طرح سے کہ جس طرح نے میں نے ان کو حکم دیا ہے یہ ان کی ضرورت ہے اس لیے کہ بندوں کی دنیا زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اللہ کی بندگی کرتے رہنا یہ آخرت میں ان کے لیے سامان راحت اور سامان شان اور شکر بنے گا اور یہ کہ میں اکیلا ہوں میرا کوئی اولاد نہیں اور نہ میں کسی کے اولاد ہوں اور نہ میرے اس کائنات میں کوئی شریک ہے میں بے مثل بے مثال اور بے نظیر ہوں میں کسی کا محتاج نہیں اور نہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے اللہ کی بات رکھی تو مجھے نے چونکہ ہر زمانے میں کھدائی کا اپنا ایک علاقہ تصور اختیار کیا رکھا ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح خداؤ کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں اور ان میں شادی بیاہ اور تبادت اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کو بھی باغ اور بالا تر نہیں سمجھا بلکہ اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی جناج اہل عرب میں بے شمار لوگوں کا یہ عید تھا کہ فریش اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ جنات اللہ کے بیٹے ہیں یہاں تک کہ جو لوگ اپنے مذہب کا نسبت آسمان کے الحامی کتابوں کی طرف کیا کرتے تھے یعنی جب اپنے آپ کو اہلی کتاب کہتے تھے یہود اور عیسائی وہ بھی ان مشرکانہ اور جاہلانہ تصورات سے دور نہ رہ سکیں اور انہوں نے بھی اپنے مذہب کے اندر انہیں خیالات اور تصورات کو عمل دخل دے دیا کہ انہوں نے انبیاء کرام کو اللہ کا اولاد قرار دیا اللہ تبارک پتہ لانے پرانی مجید میں جا بجا ان لوگوں کے اس فاسد عقیدے کی تردید فرمائی چنانچہ سورائ نسار کے آرٹ نمبر ایک سو اکہتر میں شادی تعالیٰ ہے اِنَّمَ اللَّهُ لہو مافی سماغ کے وہ معافی ہو اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ بات ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اسی طرح سورہ صافات کے آیت نمبر ایک اور آیت نمبر ایک سو بون میں اشارے بتادہ ہے کہ انہم من ولد اللہ ان کی نہب <لَقَزِبُون> ہوں کہ بے شک بولو اپنے غلط بیانی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اوزاد رکھتا ہے پھر حقیقت یہ قدر جھوٹ ہے اسی طرح سورہ صافات کے آیت نمبر ایک سو اٹھون میں اللہ تبارک و مطالعہ کا ارشاد ہے وہ جالو بہن ہوں وہ بین رن بے وضاک عالم جن بغم لبروم کہ ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جنہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نصب کا رشتہ بنا رکھا ہے حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش ہی کی پیش کیے جانے والے ہیں سورہ زخرف کے آیات نمبر پندرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے ع لوگوں نے اس کے بندوں میں سے باس کو اس کا جز بنا ڈالا انہیں اولاد قرار دیا اس لیے کہ اولاد والے دن کے جسم کا ایک حصہ ہوتے اللہ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے اسی طرح سورہ انبیاء کے آیت نمبر چبیس میں ارشاد بلا ہو گزرا ہے وکالت حضر الرحمان وبحان ہو بنا اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت وزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے بلکہ جن کو یہ اس کے اولاد کہتے ہیں وہ تو بندی ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے زیادہ اور لوگوں نے جنہوں کو اللہ کا شریر چڑھایا جس طرح کے عرب کے معاشرے میں باغ لوگوں کا عقید آتا. اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ ان کا خالق ہے ان کا پیدا کرنے والا ہے اور ان لوگوں نے بے جانے سمجھے اس کے لیے بیٹی اور بیٹیاں گڑ ڈالی حالانکہ وہ پاک اور بالاتر آ ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کا کوئی بیٹا کیسا ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے اس لیے کہ اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے تو اولاد کے لیے اگر بیٹے قرار دیے ہیں تو پھر اس کی بیوی بھی بتانی ہوگی اور اگر کسی کو اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا جس کہ عیسائیوں نے حضرت اسال علیہ سلط و سلام کے متعلق عقیدہ گھٹ رکھا چونکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر یہ عقیدہ انہیں حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام اور حضرت ہوا کے متعلق بھی اپنا رکھنا چاہیے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ سلاط وسلام کی تو نواز نوازا اور یہی حال حضرت علیہ السلام کا تھا یونس کے آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے من سلطان <مالدالمون> لوگوں نے دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ وہ تو بنیاد ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے تمہارے پاس اس بات کے آخر کوئی دلی ہے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جنہیں تم خود نہیں جانتے بلکہ ماں سنے سنائی باتوں کو اور توہمات کو اپنے عقیدے اور مذہب کا ایک جزے لاپ سمجھ رکھا ہے اسی طرح کے آیت نمبر نو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کا اس کے ساتھ نہیں ہے سورہ بری اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں بری ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہ ہے جو اس کے بادشاہ میں اس کا شریک ہو اور نہ وہ آج ہے کیونکہ اس کا پشتبان اور سہارا ہو تو اس قسم کے عقیدہ رکھنے والے لوگ اس زمانے میں تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے بات لوگوں کے سامنے رکھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اسی کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو اسی لیے کہ کوئی اس کے ذات میں اور اس کے صفات میں اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا وہ بے مثل ہے بے مثال ہے بے نظیر ہے وہ سبوں کا خالق ہے اور سب اس کے مخلوق ہے تو لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اور اللہ کے بارے میں سوالات کرنے شروع کی کہ وہ کیسا اللہ ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں کہ ہم اپنے اتنے سارے رنگ برنگے خداوں کو چھوڑ کر اس ایک اللہ کے بندگی کرنا شروع کرے کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسبت کیا ہے کوئی کہتا تھا کہ وہ اللہ جس کے عبادت کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں وہ سونے کا ہے یا کہ چاندی کا ہے یا کہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے کس چیز کا ہے کسی نے کہا وہ کیا کہتا ہے کیا پیتا ہے رئیے اس نے کس سے ورثے میں اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سرح مبارکہ نازر فرمائی اور ان پر واضح کر دیا گیا کہ وہ اللہ جس کے بندگی کی طرف میں اللہ کے بندوں کو دعوت دیتا ہوں وہ اپنے ذات اور صفات میں ایکتا ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے اپنے خیالوں کے مطابق خدا کا جو تصورات اپنے ذہنوں میں قائم رکھے ہیں اور اپنے معاشرے میں جن کو رواج دے رکھا ہے, میں سے ہے کہ جو تم نے اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشروں میں پلائے رکھے ہیں چناچہ شارے برطلاح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اللہ احد یکتا ہے اللہ سمد اللہ نیاز ہے یعنی اللہ اپنے بندوں کے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے نہ وہ بندوں کی بندگی کا محتاج ہے بلکہ بندے بندوں کی بندگی بندوں کے فائدے کے لیے ہی ہے اور یہی اللہ نے لادم قرار دی ہے جیسے کہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے انعامات سے بے ہے اور اسے بخش دے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندوں کے آماد سے بے ہے لیکن, لیکن کیا بندے بھی اللہ کی بندگی سے بے ہو سکتے ہیں اللہ کو ہمارے عبادات سمیت کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں وہ تب بھی اللہ تھا جب یہ کائنات اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ سب کچھ نہیں تھے اور اللہ تب بھی شاہ نشاہ رہے گا جب یہ سارا کائنات وہ ختم فرما دے گا لم نہ اس کی کوئی اولاد ہے ولم یولد اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے ولم لم لہو اور نہیں ہے اس کا کوفون جوڑ کا احادن کوئی ایک یہاں لفظ کف استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے نذیر مشاہدے مماسد ہمرتبہ مساوی نکاح کے معاملے میں کف کا لفظ ہمارے فوقاہ کرام نے استعمال فرمایا ہے کہ بھائی جب بھی رشتہ دینا مقصود ہو جس کو رشتہ دے, دے رہے ہو وہ دیکھ لو کہ وہ آپ کی کف بھی ہے یا نہیں ہے کف مطلب ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرے کی حیثیت سے برابر کی جوڑ ہو اگر وہ برابر کی جوڑ نہیں ہیں پھر تو پھر ان میں خوشحال زندگی کا تصور تو رہے گا لیکن حقیقت میں ممکن نہیں ہوگا کہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سارے کائنات میں کوئی نہیں نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مانند یا اس کا ہم مرتبہ ہو یا جو اپنے صفات اپنے افعال اور اپنے اختیارات میں اس سے کسی درجے میں مشابہت رکھتا ہو اللہ وہ ہے جس کا کوئی مثال نہیں اور نہ کوئی نظیر ہے وہ افر الدانہ الحمد للہ سردمین Thank <laughs> you.